الرحمن رحیم السلام علیکم ہیلو لرنرس لیٹ اسٹارٹ ٹوڈے ود لیکچر نمبر 20 آف دا کنزیومر بینکنگ اور جیسا کہ ہماری پریکٹس رہی ہے وی ہیو ٹو ہیو اے ری کیپ آف دا لاسٹ لیکچر لیکن ہم نے آپ کو آخری لیکچر میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس ری کیپ کو ہم ایک میکینیکل انداز میں نہ لیں بلکہ اس میں ساتھ ساتھ ہم وہ انکوائری پروسیس کو بھی انیشیٹ کریں کہ یہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں یا اس سے پچھلے لیکچر میں جو چیزیں ڈسکس کی ہیں یا یہ جو, جو چیزیں ہم نے لرن کرنے کی کوشش کی ہے اس کی امپلیکیشنس کیا ہے اس کے اندر کیا کوشچنز اٹھتے ہیں اور ہمارا لرننگ پروسیس کس طرح آگے بڑھتا ہے تو اس حوالے سے اگر آپ لاسٹ لیکچر میں دیکھیں تو ہم نے ایمرجنگ مارکیٹ میں کنزیومر فائنانسنگ کی ایشوز کو ڈسکس کیا تھا اگر آپ یہ نوٹ کریں یہ جو ٹاپک تھا یہ اسپیسیفکلی کنزیومر فائنینسنگ ان ایمرجنگ مارکیٹ اپرچونٹیز کے حوالے سے تو اس میں ہم نے آپ کے ساتھ جو انیشلی بتایا کہ اپرچونٹیز ہیں گروتھ اپرچونٹیز ہیں اور کنٹریز لائک ایمرجنگ مارکیٹس کا جو اکثر تذکرہ ہوتا ہے جس کے اندر انڈیا بھی شامل ہے پھر اس میں تھائی لینڈ ملیشیا اور انڈونیشیا اور لیٹن امریکن کنٹریز میں برازیل میکسیکو تو یہ ایک طرح سے جو شارٹ آف گروپ ہے ایمرجنگ مارکیٹس کا اس کے اندر کنزیومر فائنانسنگ کی جو فیسلٹیز ہیں جو اپرچونیٹیز ہیں اس کے متعلق بات کی گئی یہ ٹاپک اسپیسیفکلی کنزیومر فائننسنگ کے حوالے سے تھا اور اس میں ظاہر کنزیومر بینکنگ ان جنرل ہم نے ڈسکس نہیں کی اور اس میں جو دوسرے پروڈکٹس ہوتے ہیں ہم نے جو پہلے آپ سے ڈسکس کیے تھے وہ ظاہر زیر بحث نہیں آئے جو کہ چل کے ضرور ڈسکس گے ڈیٹیل میں پرٹیکولر لیکچر میں ٹاپک میں ہم نے صرف یہ بات کی کہ کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے اپرچونٹیز کیا ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ एक جی, یہ ایک وہ ایریا ہے جہاں پر ایک بہت ہیلدی uh, گروتھ ہے اوور اے پیریڈ پھر اس میں بہت ہیلدی جو ایکٹو پلیئرز ہیں ان کے لیے بہت اچھے مارجنز ہیں نیٹ انٹرسٹ انکم کی بات ہوئی کہ جو ٹو دی لیول آف ففٹی پرسنٹ بھی ہے اور اس میں پھر تو یہ ابھی وہ فیکٹرز تھے جو ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو ایکٹولی لوگ اس وقت اس امرجنگ مارکیٹ میں پلیئرز ہیں وہ کس حد تک بینیفیشل ہیں اور نئے انٹرسٹ کے لیے اس میں کیا گنجائش ہے کیا اپرچونٹیز ہیں یا جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں ان کے لیے گروتھ اپرچونیٹیز کیا ہیں تو جب ہم نے ساری بات کی تو اس میں ظاہر ہے یہ چیز سامنے آئی کہ اس اپرچونیٹیز کو انکیش کیسے کیا جائے اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی پیش آئی کہ جی اس کو بینکس جو ہیں ان کو اپنے دارہ کار جو ہے بڑھانا پڑے گا محدود نہیں وہ رہ سکتے بلکہ ان کو کولابریشن کرنی پڑے گی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس اپرچونیٹیز کو ویل کرنے کے لیے اپنی باؤنڈریز سے باہر کس طرح آتے ہیں تو اس میں بات ہوئی کولابریٹ کرنے کی ریٹیلرز کے ساتھ جو کہ ان کنٹریز کے اندر ایک سیٹ اپ ہے لوکل مینوفیکچررز ہیں اور دوسرے جو آپ کہہ لیں کہ اکانومی کے ساتھ جو مڈ اور لوئر انکم گروپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان سیکٹرز کی بات ہوئی تو بینکوں کو ظاہر ہے ریگولیشن پرمٹنگ آبویسلی ہم اگر پاکستان کے اس کو بھی مد نظر رکھیں تو ریگولیشن جب تک پرمٹ نہیں کریں گے آپ اپنے طور پہ ان ایریاز کے اندر وینچر نہیں کر سکتے تو ضرورت اس چیز کی تھی کہ ان کولوبریشن کو اپنے ڈسٹریبیوشن ماڈل کو اور اپنی اسٹرینتھس کو لیوریج کیا جائے اس کے ساتھ انپورچز کو ان کیش کرنے کے لیے اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو آپ کا جو ایگزسٹنگ بینک ہے اس کے اندر کچھ اسٹرینتھس جو ہوتی ہیں لائک like ان کا کریڈٹ اسسمنٹ ہے پھر ان کو کپیٹل کے جو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں یہ جو لوکل ریٹیلرس کہہ یا دوسرے ایجنٹس ہوتے ہیں ان کا جو کاسٹ بیس ہوتا ہے ٹو اکوائر دا کسٹمر وہ لوور ہوتا ہے تو آپ ان اسٹرینتھس کو ایک دوسری کی لیوریج کر کو ان کیش کر سکتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں دیکھی گئیں اور اس میں پھر دیکھا گیا کہ جو گلوبل کمپنیز ہیں انہوں نے بھی انٹرسٹ شو کیا ان مارکیٹس میں انہوں نے بھی یہاں پر جوائنٹ وینچرس کیے انہوں نے بھی لوکل کمپنیز پرچیز کر کے اس اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کی کوشش کی اور اس میں ظاہر ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح تھائی لینڈ کے اندر اور انڈیا کے اندر ایک بڑی ملٹا نیشنل آپ کہہ لیں گلوبل امریکن کمپنی ہے انہوں نے جوائنٹ وینچرز کیے انہوں نے سٹیک لیا اور وہ اس اپارچونیٹیز کو ان کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں جو سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان بھی اس امرجنگ مارکیٹ کے حوالے سے اس کے اس میں فال کرتا ہے یقینا ہم لوگ امرجنگ مارکیٹ کے اس میں ہیں اور ہماری جو گروتھ پیٹرن ہے جی ڈی پی گروتھ ہے اور جو ہمارے ملک کا فرینکلی پوٹینشل ہے ہماری پاپولیشن کے حوالے سے ہمارے ریسورسز کے حوالے سے اس میں کوئی سیکنڈ اوپین نہیں ہے کہ وی آر این امرجنگ نیشن ان دی کمیونٹی آف دا ورلڈ نیشن وی آر بٹ دا پوائنٹ از yes جو ریٹ آف گروتھ کہہ لیں پیس ہے وہ کچھ جو حالات ہیں کچھ کانسٹرینٹس ہیں جو ہم سب آپ کے نالج میں ہیں کہ وہ اس ہماری اکنامک گروتھ کو اس امرجنگ مارکیٹ کے جو لیگ میں اگر ہم ایکٹو پلیئر ہیں یا نہیں اس میں امپیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم نے ظاہر مد نظر رکھنا ہے جب ہم کنزیومر بینکنگ کا جو سبجیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے ہمیشہ اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ اس کا کانٹیکٹس پاکستان میں کہاں اپلائی ہوتا ہے تو یہ جو سوال اٹھا کہ کیا پاکستان ایمرجی مارکیٹ کے اس میں آتا ہے تو یہاں پر حالات کس قسم کے ہیں یہاں وہی اپرچونٹیز ہیں وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ان ایمرجنگ اکانومیز میں ڈسکس کی اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے ایگزسٹنگ پلیئرس کے لیے وہ ہے کاسٹ اسٹرکچر کیا ہمارا کاسٹ اسٹرکچر اس حد تک فلیکسیبل ہے اس حد تک آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر وہ ہے جو ویریبل آف ایک کاسٹ ہے تو اس اپرچونیٹیز کو ہم اویل کر سکیں اس حوالے سے کچھ اس میں پوٹینشیل ہے تو ایک تو کاسٹ فیکٹر کا آ گیا پھر جو ہمارے بینکوں کے جو اسٹرکچر ہیں جو ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں اور ان جو ملٹائی چینلس کی ہم بات کرتے ہیں کیا ان کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہے کیا ہمارے ریگولیشنس یہ اس چیز کو پرمٹ کرتے ہیں کہ ہم لوکل وینڈرس کے ساتھ لوکل سٹورز کے ساتھ کولوبریشن کر سکیں یا اگر نہیں ہے تو کیا آنے والے وقت میں ہماری ریگولیٹری باڈیز ان ایشوز کی طرف دیکھ رہی ہیں نہیں آگے چل کے ہم اس کو بھی ذرا تھوڑا تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو یہ سوالات اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ جو اس ٹاپنگ پہ ہم نے کیے پھر اس کے بعد جو ہم نے اس لیکچر میں جو دوسرا ایک فوڈ آف تھاٹ کے حوالے سے آپ سے چیز شیئر کی وہ فائنانس کا آسپیکٹ تھا کہ جو فائنانس کا ایریا ہے کیا ایک عام تاثر ہے اس میں کہ کیا اس کا اور گروتھ کا آپس میں لنک ہے کہ جس کنٹری کا فائنینشیل سیکٹر بہت ڈیولپڈ ہے کیا وہاں پر گروتھ بھی اسی حوالے سے ہوتی ہے جی ڈی پی گروتھ کہہ لیں یا اوور آل اکنامک گروتھ تو یہ جو ایک اسکول آف تھاٹ کا جس کا ہم نے آپ کو ذکر کیا جو بہت ووکل ہے اور بہت بڑا کریٹک ہے اس موجودہ فائنینشیل سسٹم کا ان کے پرسپیکٹو میں ان کے اپینین میں یہ جو موجودہ فائنینشیل سسٹم میں بہت فلاز ہیں اور جو مڈ 2007 کا کرائسز آیا تھا وہ اس فلاز کی وجہ سے ان خامیوں کی وجہ سے ان ویکنیسز کی وجہ سے آیا تھا جو کہ ان کے خیال سے ویکنیسز ہڈن ہیں وہ سامنے نہیں آتی تو اس میں انہوں نے جو پہلا آرگومنٹ دیا کہ یہ جو جی ڈی پی گروتھ کے ایگریگیٹ کی بات کرتے ہیں اس میں صرف یہ ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ بھئی فائنینشیل سیکٹر کا اتنا حصہ ہے یہ ڈز ناٹ انڈیکیٹ کہ جی فائنینشیل سیکٹر اگر گرو کر رہا ہے تو جی ڈی پی بھی گرو کر رہی ہے اور اس میں انہوں نے مثال وہی دی کہ جو امیرکا کا جی ڈی پی اگر آٹھ پرسنٹ ہے جو فائنینشیل سیکٹر کا جی ڈی پی کے حوالے سے اگر وہ چار پرسینٹ اگر ہاف بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے ان کے نزدیک کوئی ایویڈنس ایسا نہیں ہے کہ یہ جو پروف کرے کہ اف دس فگر ہیز ریڈیوس فرام ایٹ تو دیئر on the, or adverse impact on the GDP growth. That's why their second argument was this, that this is actually correlation to the fact that these people don't have causation. That if there's growth happening, it is not being caused by the financial sector. There, there, there's just a correlation, that if those who are more in the future countries, if there are more flows in the future countries, then they correlate with but it does not cause them. The third argument was وہ یہی تھا کہ یہ جو اس کا سائز بہت بڑا ہو گیا ہے تو کیا اس کو اس سائز کی وجہ سے جسٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ جو ایکسیسز بقول ان کے جو انہوں نے کیے ہیں ان کو ان کی اجازت ملتی ہے اور یہاں انہوں نے کہا کہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ فائنینشیل انوویشن کا دیا جاتا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ فائنینشیل انوویشنز جو ہوئی ہیں انہوں نے اگین اس پر دا اسٹڈیز اس پر دا ایویڈنسز کوئی بہت زیادہ اوور آل سوسائٹی اور سوشل اس کے اندر کوئی ویلیوز ایڈ نہیں کی پھر ہم نے اسی کانٹیکس میں آپ کو ایک آلٹرنیٹ ویو بھی دیا فائنینشیل uh, انوویشن کا جس میں یہ کہا گیا کہ نہیں وہ اس کو ظاہر ہے اس کے اوپوزنگ ہے کہ جی جو فائنینشیل انوویشن ہے اس نے بہت ایک طرح سے کریڈٹ کو ایکسپینڈ کرنے میں ایک عام آدمی کی ریچ میں لانے کے کریڈٹ انوویشن نے بہت ہیلپ کیا اور جو ادر uh, uh, جو کہنا چاہیے کنزمپشن پیٹرن کو کرنے میں ہیلپ کیا تو یہ ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ تھا یہاں پھر وہی وہ ہم سوال والی بات کرتے ہیں کیا پاکستان کا فائنینشیل سیکٹر یہ ہم سب کے لیے ایک کوشچن ہے کہ جی ڈی پی کے حوالے سے کتنا اہم ہے میں بتایا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں آپ نے پہلے دیکھا ہم آگے بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ یس دیر از این ویری امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ کانٹریبیوشن آف دس اور بلکہ یہاں پر اس کی ضرورت وہ ہوتی ہے فائنینشیل ایکسکلوژن کے حوالے سے کہ جو ہماری پاپولیشن کا میجر حصہ ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے اس کو کس طرح انکلوڈ کیا جائے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے تو یہ جو چیز ہے یہ سوالات کے حوالے سے اب ہم اس کو ہم دیکھیں کہ ہم اس کو کس حد تک دیکھتے ہیں کہ یہ جب اگر فوڈ آف تھاٹ میں فائنینشیل سیکٹر کی بات آئی تو ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا ہے اور جو اس کے ڈائنامک فیکٹرز ہیں پاکستان میں ظاہر ہے وہ ان کنٹریز کے نہیں ہیں کہ جو دوسری ڈیولپنگ ایمرجنگ uh, ہیں یا ڈیولپڈ کنٹریز لائک یورپ امریکہ اور جاپان لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس کی امپلیکیشن ہے ہماری اس کے ساتھ تو اس کو ہمارے پلیئرز ہماری ریگولیٹرز ہماری اتھارٹیز کس طرح دیکھ رہے ہیں اور ہم جو جنرل پبلک ہے اس کا پرسیپشن کیا ہے تو اس قسم کے سوالات ایک لوجیکل جو اٹھیں گے تو اس کو بھی ہم نے اٹینڈ کرنا چاہیے تو یہ ایک پچھلے لیکچر کا پرویو اور اس کے ساتھ پاسبل انکوائری پروسیس جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے ساتھ ساتھ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے اور ایمرجنگ مارکیٹ کی ہم نے کیجولی ڈسکشن کی تھی آپ کے ساتھ انڈیا کے والے سے اب ہمارا جو آج کے لیکچر کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے انڈیا کنزیومر بینکنگ لینڈسکیپ تو اس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پہلے کہ انڈیا کا جو اس کا کنزیومر بینکنگ کا لینڈسکیپ ہے جو کنزیومر بینکنگ کا سیناریو ہے وہ کیا ہے اور اس کے کچھ فیکٹس اینڈ فگرس کچھ اسٹیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک جو انڈیا کا لیڈنگ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جو اس وقت مارکیٹ لیڈر ہے کنزیومر بینکنگ میں اس کو جس نے انفیکٹ یہ ایک طرح سے پروفائل تیار کیا ہے اور جس طرح انہوں نے یہ سب چیزیں ڈیولپ کی ہیں ان کا پھر ہم تھوڑا سا انڈیویجولی اس بینک کے پالیسیز کے حوالے سے اور اس کی جو دوسرا آسپیکٹس اس کو ڈسکس کریں گے تو اس کا مقصد آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ ہے کہ India is a our neighboring country. It's not the question of just being neighbor. But the point is, we have similarities in our demographics in many other areas which could lead us to develop a perspective which could help us. We didn't have to copy these things. We didn't say that we blindly have to start this. But India has test case. If ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹو بی ویری فرینک بائزڈ ہونے کے حوالے سے کہہ دیں کہ جی انڈیا ایک ماڈل کنٹری نہیں ہے فائن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے یہ جو آپ کہہ لیں ڈائنامک سائنس کی بینکنگ کے اور خاص طور پر کنزیومر بینکنگ کے دے کین پرووائڈ اس لاٹ آف ہنٹس لاٹ آف شارٹ آف آپ کہہ لیں پوائنٹرس جس کی وجہ سے ہم اپنے یہاں اپنے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے سرکمسٹانسز کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو اپلائی کر سکتے ہیں تو آئیے اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو چینجنگ کنزیومر ڈیموگرافکس ہے انڈیا کی یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر ایک بہت بلجنگ جسے کہتے ہیں مڈل کلاس افلوئنٹ مڈل کلاس ایمرج ہو رہی ہے اور یہ فنامنا اوور نائٹ نہیں ہوا ہے یہ آپ جسے کہہ لیں کہ ارلی نائنٹیز کا اس کے اندر بگننگ ہوئی تھی پھر تھرو آؤٹ نائنٹیز اور اس کے بعد ٹو تھاؤزینڈ سے لے کے اب ٹو تک اس کے اندر بہت ریپڈ گروتھ ہے تو ڈیموگرافک جو کنزیومرس کا ہے وہ یہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ ایک فلوئنٹ بلجنگ کراس ہے جو ایمرج ہو رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ان گروتھ ہو رہی ہے انکریز آ رہا ہے اس کے بعد جو اس کے دوسرا آسپیکٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اپ ٹو دا ایج آف تھرٹی فائیو ایئرس یگیسٹ پاپولیشن جو ہے یہ انڈیا کی جو ہے سکسٹی فائیو پرسینٹ آف دا پاپولیشن آسپیکٹ ہے اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ یہ جب ہم سیگمنٹیشن کی بات کرتے ہیں کنزیومر بینکنگ میں تو وہاں یہ اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ سیگمنٹ آف دا پاپولیشن جو کہ اپ ٹو دی ایج اف تھرٹی فائیو ہے اور سکسٹی فائیو پرسینٹ کانسٹیٹیوٹ کر رہا ہے دٹس اے ویری بگ نمبر اٹس اے ویری امپورٹنٹ نمبر اس کو اگر آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ جو تھرٹی فائیو ایئرس کے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ایک وہ ایج گروپ ہوتا ہے کہ جس میں لوگ اپنی نئی فیملیز سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں ینگ کپلز ہوتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈز اسی قسم کی ہوتی ہیں ابھی وہ فیملی کو سٹارٹ کرنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں پھر وہ موسٹلی انڈیا کے کیس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ورکنگ کپل ہوتا ہے کہ دونوں اسپاؤس جو ہوتے ہیں دے آر آلسو ورکنگ تو اس چیز کو بھی وہاں کے بینکس نے اور خاص طور پہ پر اس پرٹیکولر بینک نے بہت زیادہ انکیش کیا ہے اور دس پرٹیکولر آسپیکٹ اس کے حساب سے پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ سروسز کی آفرنگ وہ ساری چیزیں سامنے آئیں اور انہوں نے اس اہم سیگمنٹ کو کے پوٹینشیل کو بہت افیکٹولی آپ کہہ لیں کہ وہ انہوں نے اس کو کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو لٹریسی کا جو ایک ہے وہ بھی ایک بہت پازیٹو اس کے اندر گروتھ آ رہی ہے لٹریسی لیول ظاہر ہے ہم بات رولر ایریاز کی نہیں کر رہے اوور آل اور جب کہ ہم بات کرتے ہیں کاسموپولیٹن سٹیز آف انڈیا میجر سٹیز جو اس کمپیئر پاکستان زیادہ ہیں اور ان کے نمبرز بھی کافی ہیں تو وہاں پر یہ جو لٹریسی ہے دس از گروئنگ کوائٹ ریپڈلی اور انڈیا کا خاص طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ جو چند ایریاز میں ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ خاصا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے اس میں آپ میڈیسنز کو بھی لے لیں اس میں آئی ٹی کو بھی لے لیں ایون مینجمنٹ سائنسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا کے کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں دے آر کنسڈرڈ امنگ دا ٹاپ مینجمنٹ بزنس ان ورلڈ تو وہ بھی ایک لٹریسی لیول اوور اور اسپیشلائز لیول ان پرٹیکولر بہت انڈیا کے اندر اس گرو کر رہا ہے اور امپورٹنٹ ہے اس کے بعد دیکھیں کہ جو لوگوں کا روجان ہے اڈیپٹیبلٹی ٹورڈز دا ٹیکنالوجی اگر آپ اس کو پورے پاپولیشن کی اوپر کریں گے تو شاید یہ بہت زیادہ ہائی لیول یا ہائی پینوٹریشن نہیں ہوگا بٹ اسٹل اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ لوگوں میں اڈیپٹیبلٹی ہے ٹیکنالوجی کو وہ کرنے کی اور وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں اور وہاں کے جو اور سیکٹرس کے پلیئرز ہیں وہ اس چیز کو کافی جو ہے انکریج کر رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک اس کا کافی بینیفٹ اویل کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں اربنائزیشن کا کانسیپٹ ہے جو کہ فنامنا پاکستان میں بھی ہے کہ لوگوں کا رجحان شہروں کی طرف ہے لوگ رورل ایریاز کو چھوڑ کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں یا ان اٹ سیلف جو بڑے جو آپ کہہ لیں کہ رورل جو ایریاز تھے جو بڑے تھے دے آر بین کنورٹڈ ya smaller cities keh le not to the extent of mumbai delhi or calcutta or aap chennai keh le lekin still ye jo hai in their own right being converted into smaller cities aur zahir hai ek iska bhi ek impact aa raha hai uske baad consumption ka jo mindset hai in india mein change ho raha hai pehle jaise ki early 90s ki baat kar rahe hain jab ye nahi کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس کے حوالے سے یا لون لینے کے حوالے سے یا جو ان کی جو اسینشیلز ہیں ان کے لیے لون لینے کا کانسیپٹ نہیں تھا لیکن اب چونکہ لوگوں کے ڈیول انکم لیولز ہیں لوگوں کا لائف سٹائل آہستہ آہستہ بدل رہا ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر جو امپیکٹ آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ جو کنزمشن کا مائنڈ سیٹ ہے سیونگ کا اس کے اندر لوگوں کو پرسپیکٹیو چینج ہو رہا ہے اور پہلے صرف یہ تھا کہ آپ رینی ڈیز کے لیے یا جو ہارڈ شپس کا جو آنے والا ہے اس کے لیے سیو کریں اور اپنی کو لائف کو لیکن اب یہ جو کہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ کنزیوم بھی کریں اور ساتھ ساتھ سیو بھی کریں تو دس از مائنڈ سیٹ از بینگ ڈیولپڈ تو یہ اگر آپ دیکھیں ایک جو شفٹ ہو رہا ہے اٹ از لیڈنگ ٹو ا گروئنگ کنزیومر کلاس اب یہ جو سامنے آپ کی چیز آئی ہے کہ انہوں نے کمپیرزن دیا ہے 2000, 2007 اور 2015 کا پروجیکٹڈ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پرٹیکولر جو گروئنگ کنزیومر کلاس کے اندر کتنی ریپڈ گروتھ ہے آپ دیکھیں کہ پہلے 2000 تھاؤزینڈ سے ٹو تھاؤزینڈ سیون تک تھرٹی فائیو تھی اور پروجیکٹڈ ہے کہ 2007 سے لے کر ٹو تھاؤزینڈ ففٹین تک یہ سیونٹی پرسینٹ ہوگی اور پر کیپٹا انکم جو ایک وقت میں پانچ سو ڈالر تھی وہ انکریز ہو کے ایک ہزار پہ آئی اور جو پروجیکٹڈ ہے ٹو کی وہ پندرہ سو ڈالر ہے اور یہ جو گروتھ انہوں نے جو پروجیکٹ کی ہے پچھلی پروجیکشنز تھیں اور جو انہوں نے کمپیر کیا تو کسی حد تک یہ گروتھ پیٹرن اس پروجیکشنز کو فالو کر رہا ہے تو اس چیز سے جو چیز سامنے آتی ہے دیر از اے ڈیر ڈوریسٹک موومنٹ آپ یہ کہہ لیں کہ بہت سگنیفیکنٹ اپورڈ گروتھ ہے ان نمبرز کو اگر آپ دیکھیں اور اس کا دیکھیں آپ ڈبل افیکٹ ہے نہ صرف یہ کہ جو پر کیپٹل انکم ہے وہ پانچ سو سے ڈالر سے لے کر پندرہ سو ڈالر تک چلی گئی ہے بلکہ اس کے اندر جو یہ کلاس کا جو نمبرز ہیں دے آر آلسو انکریزنگ ویری ریپڈلی ان کے اندر آپ دیکھیں گروتھ جو تھی وہ 260 ملین سے پروجیکٹڈ ہے 600 ملین تک چلی جائے گی آپ کو ان آئسولیشن اگر آپ یہ 600 ملین کا نمبر لیں یا جو کرنٹ ان کا ہے 350 ملین پلس کا یہ شاید اس کی سگنیفیکنٹ نظر نہیں آتی جب جب اس کو آپ ریلیٹو ٹرمز میں دیکھتے ہیں اٹس اے ہیوج نمبر اور اس کا جو سائز اگر گلوبل اس میں بھی دیکھیں تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ سائز ہے اور ظاہر ہے ہم کسی اس کانٹیکس میں اس کو کمپیئر جب ہم بات کریں گے تو ظاہر ہے پاکستان کا سائز میں بھی اس سے بہت چھوٹا ہے لیکن اسٹیل اسٹل دیز نمبرس انڈیکیٹ اور پوائنٹس ٹو دا انارمٹی آف دا ٹاسک اور دا اپارچونیٹیز اویلیبل اور جو انڈیا میں یہ ایک جو بینک ہے اور اس کے ساتھ دوسرے بینکس ہیں اس پرٹیکولر سیگمنٹ کی گروتھ کو ان ٹرمز آف دیئر اب دیکھیں نا یہ جو نمبرس بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ان کا سائز آف دا والیٹ بھی بڑھ رہا ہے تو اس کا جو ڈبل امپیکٹ آ رہا ہے اور اپرچونٹیز کریٹ ہو رہی ہیں تو بینکس کے لیے ایک بہت سمجھیں کہ ایک پازیٹو وہ ہے ضرورت اس چیز کی ہے اور وہ جہاں کیا جا رہا ہے اور یہ جو لیڈی بینک ہے یہ وہاں کا مارکیٹ شیئر ان کے پاس ہے یہ ایک طرح سے لوگوں کو اور پرووائڈ کر رہے ہیں جو کمپیٹیو وہاں کی لینڈسکیپ کے اندر بہت زیادہ اس چیز کی چیزوں کو دیکھا ہے تو یہ جو ایک چیز سامنے آئی اس سے انڈیا کی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا گروتھ پیٹرن کیا ہے کنزیومر بینکنگ کا اور وہ کس طرف ان کا رخ ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ اس مائگریشن آف انکم کا بھی فیکٹ ہے کہ اس سے لوجیکل سرٹ آف فینومنا کہ جب لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا ہے تو وہ لوور انکم سیگمنٹ سے ہائر انکم سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تھی نائنٹی نائنٹی سکس کی فگر اور جو ٹو تھاؤزنڈ کی پروجیکٹڈ ہے اس میں جو مڈل انکم تھا جو تھرٹی تھری ملین سے پروجیکٹڈ ہے کہ وہ نائنٹی ایٹ ملین تک چلا جائے گا جو جو آپ کہہ لیں کہ مڈل انکم ہے جن کا کہ آپ کہہ لیں کہ ان کے جو سائز آف دا والٹ ان کا بڑھ گیا ہے تو اسی حساب سے جو بینکس ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس مڈل انکم کو ان کو پروڈکٹس ان کے سروسز ان کو یہ مد نظر رکھیں گے کہ یہ کتنے آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ تھری فولٹ اس کے اندر کریز آیا ہے اس سائز کے اندر تو کیا بینک اس تھری فولڈ انکریز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کیا اس کے لیے گریڈ اپ ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں جو ہائر انکم ہے وہ بھی جہاں ایک ملین کی تھی اٹس گوئنگ ٹو انکریز ٹو ٹین ملین ٹین فولڈ ان کا رائز ہے اور یہ جو ہائر انکم ہے ظاہر ہے ان کی ڈیمانڈز آپ کہہ لیں ان کی نیڈز اکارڈنگلی مختلف ہوتی ہیں اور آپ اسی حساب سے پروڈکٹس اور سروسز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں تو اسٹیٹ سے ان نمبر سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ود ان دیٹ کنزیومر سیگمنٹ جو ہے جو کلاس ہے ود دیٹ بھی جو ڈائنمکس ہیں اس کی جو چینجز آ رہی ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سیگمنٹیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور وہ لوگ وہاں کے جو پلیئرز ہیں ایکٹو وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ود دیٹ جو انکم گروپس کے اندر چینجز آ رہی ہیں ہم نے اس کو فیکٹر ان کیا ہے اپنی پالیسیز میں اپنی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں آپ کی دوسری جو ڈسٹریبیوشن اور ڈیلیوری چینلز ہیں اس کے حساب سے تو ایک یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو مزید آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹرینتھن کرتی ہے کہ ابھی پینوٹریشن لیول بہت لو ہے آپ جو یہ سیمپل پروجیکٹ پروڈکٹ اس میں دیے گئے ہیں جو کہ لائف انشورنس کا ہے میوچل فنڈز کا ہے اور مارگیج مارکیٹ کا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جو کمپیریزن ہے کہ انڈیا کا اس کمپیئر ٹو سم نیبرنگ کنٹریز and compared to some advanced countries including USA, penetration level is very low. So this is an indicator of growth of possibilities. That now penetration level is at the same time that you grow and if you grow rapidly, then you have a lot of opportunities. And just as you are seeing, that this is the 13% retail credit to GDP, which in India is in اس کا کمپیریزن کریں تو ملیشیا میں یہ سکسٹی پرسنٹ ہے اور ظاہر ہے یونائٹیڈ سٹیٹس میں نائنٹی پرسینٹ ہے اگر ہم یو ایس کی مثال نہ بھی لیں صرف ملیشیا کی مثال لے لیں تو سکسٹی پرسینٹ از اے بگ نمبر اگر آپ اس کو دیکھیں یہ بہت اہم نمبر ہے اور تھرٹین پرسینٹ سے آپ کتنے فولڈ انکریز کریں گے تو یہ بھی آپ کے سامنے اپرچونیٹیز ہیں پھر جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ بائی ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین ملین پیپل ول بی ول بی ایلیجبل فار ریٹائرمنٹ یہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پچھلے لیکچرس میں جو بیبی بومرس کی بات کی تھی یہ فنامنا اب انڈیا میں بھی ان کے سامنے آ رہا ہے کہ بھائی ٹو تھاؤزینڈ سکسٹین جو اتنے لوگ جب ریٹائرمنٹ ایج کو آئیں گے تو ان کی فائنینشیل نیڈز ہیں اس سیگمنٹ کی جو کہ ریٹائر ہونے جا ہے ٹو تھاؤزینڈ سکسٹین میں اکارڈنگلی بینکس اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ضرورت اس چیز کی ہے اور وہاں کو محسوس کہ ان کو ٹیلر کیا جائے ان کے لیے پروڈکٹس کو ان کی اس کو اور اس کا ظاہر ہے جو ایک ورکنگ آپ سمجھ لیں کہ جو سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہوتا ہے اور جو ریٹائرمنٹ کے پاس یا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی نیوز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں بہت مختلف ہو جاتی ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جاتا ہے ریگولر سورس آف انکم وہ انشور کرنا چاہتے ہیں جس کے وہ عادی ہوتے ہیں تو ان سب ظاہر فیکٹرز کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو اکارڈنگلی آپ کو پلان کرنا پڑے گا اور وہاں کے بینکس خاص طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور دس از اگین از اے ویری سگنیفیکنٹ نمبر اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دم سے نہیں ہوگا اوور اے پیریڈ ہوگا اور اگلے پانچ سال چھ سال کے اندر ہوگا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کے لیے پلاننگ ابھی سے کی جائے اور اسی کے لیے اس پلاننگ کو سائنٹیفک بیسس پہ اینالائز کر کے کیا جائے تاکہ یہ جب ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوں تو لوگوں کو سرپرائزز نہ ملیں اور ساتھ ساتھ جو وہ سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو ke jo banking sector hai they are proactive they are responding to the needs of the people in a professional manner iske baad agar aap dekhenge ke isi trend ne isi usne bankon ko jo opportunities provide ki hain in numbers se jo aapke samne hain ye cheez samne aati hai ki kitni rapid aur kitni aap keh lein ke growth jo aapke sath nazar aa rahi hai aur yahan par jo ye chart hai مارگیجز کی جو پروڈکٹس ہیں کنزیومر بینکنگ کے اس میں آٹو لونز کی اور اس میں دوسرے لونز کی بات ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ ٹو تھاؤزنڈ سکس فائیو سکس اور سیون کا جو کمپیریزن ہے اس میں فورٹی پرسینٹ اور اس کے بعد تھرٹی پرسینٹ گروتھ ہے اور یہ ظاہر ہے پروڈکٹس اس حساب سے گرو کر رہے ہیں یہاں چیز اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت چونکہ بیس لو ہے تو ایک گروتھ ریٹ ظاہر ہے آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے جو سمپل ریتھمیٹیکل آپ کہہ لیں کہ جو ریلٹی ہے جب بعد میں جب بیس یہ ایکسپینڈ کرے گی تو آٹومیٹکلی لاجیکلی یہ گروتھ ریٹ نیچے آ جائے گا اور ان کا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں اٹ ول بی ان دا ریجن آف 12 ٹو 15% پرسینٹ وچ اگین اگر آپ اس کو اس حوالے سے بھی دیکھیں 12 ٹو 15% پرسینٹ گروتھ ریٹ پر این ایم از اے گڈ نمبر اور اس کو بھی اگر فیکٹرین کیا جائے تو یہ ایک بہت ہیلدی گروتھ ریٹ ہے تو ان چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں انڈیا کے بینکنگ اس کو دیکھتے ہیں تو تھنگز آر اپیئرنگ کاٹ پازیٹو فار دیم دے آر انکریج بائی دس کہ یہ جو گروتھ ریٹ ہے اور آپ جیسے دیکھیں گے مختلف پروڈکٹس کا یہ کافی ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک پازیٹو سائن ہے اور اس کو ظاہر ہے وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں اور اگر اس لیول کا نہ بھی ہوا آنے والے وقتوں میں اگر اس کو نیچے بھی آ گیا تو بٹ اگین جیسے کہ ابھی آپ سے کہا گیا کہ 12-15% پرسنٹ کا رینج بھی از اے گڈ رینج اور اوور it can lead to the real i mean uh, aap kahein contribution to the economy aur ab iske baad agar aap dekhenge to ye jo cycle banta is hai iska uska jo resultant economic growth hai wo samne aati hai ke rising consumption leads to rising production gdp growth rising income to iska ye jo aap kahein ke multiplier effect hota hai aur ye observed phenomena hai ye humne agar اسٹیٹ uh, بینک کی جو رپورٹ تھی کنزیومر کی اس میں بھی ہم نے اس چیز کو تھوڑا ڈسکس کیا تھا کہ دس از ون آف دا ایریاز وچ ایڈ ٹو ایٹ لیسٹ کانٹریبیوٹ ٹو دا اوور آل گروتھ آف اے کنٹری اور اگر اس کو ظاہر ہے ان پیرامیٹرز کو ان فیکٹرز کو آ, سامنے رکھا جائے جو کہ پازیٹوز ہیں اور اس کے ایکسیسز الاؤ نہ کیے جائیں بلکہ اس کو ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ لیا جائے تو اس کا اکانومی پہ ایک پازیٹو امپیکٹ آتا ہے اور ظاہر ہے اس انڈیا کی اکانومی جو اس کو پروجیکٹڈ ہے آٹھ سے ایٹ پوائنٹ سیون پرسینٹ کی اس میں ہے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کا خیال ہے کہ یہ گروتھ لیول جو ہے نائن 2009 اور اس کے بیانڈ بھی مینٹین ہوگا تو ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں کیپنگ ان ویو آف دا اوورال آل جی ڈی پی گروتھ ان اے کنٹری لائک انڈیا اور ان کا جو اس سے لنک اگر آپ کرتے ہیں ان کے کنزیومر بینکنگ سیکٹر کا So for them the things are quite uh, encouraging and they are of the view کہ India کو جو اس وقت یہ جو آپ کہلیں کہ advantage ہے اس سارے demographic shift کی ان سارے factors کی وہاں کے جو players ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی advantage لیں اور اس میں جو ایک India کا ایک leading bank ہے وہ ظاہر ہے اس میں ایک طرح سے بہت market leader کا role play کر رہا ہے اور وہ بہت ساتھ ساتھ مختلف areas میں بھی آرہا ہے ہم آگے چل کے اس کو ظاہر ہے ڈسکس کریں گے لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کا اسپیسیفکلی ابھی ہم نے پوری کنزیومر بینکنگ سیکٹر کی بات کی سیگمنٹ کی بات کی اب ہم تھوڑا سا اس بینک کا جو کہ اس وقت لارجسٹ کنزیومر بینک ہے انڈیا کا اس کی کچھ آسپیکٹس اس کے کچھ جو آپ کہہ لیں کہ جو ایریاز ہیں ان کو دیکھتے ہیں جس سے تھوڑا سا ہمارے یہاں کے لوگوں کو اور ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ یہاں کا جو لیڈنگ پلیئر ہے وہ کس طرح آپریٹ کر رہا ہے اور اس کے کیا اس کا ڈائنمکس ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے شروع کیا تو اس کا تو ان کو کنزیومر بینکنگ کا کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا ان کا جو ایریا آف اسٹرینتھ تھی وہ کمرشل بینکنگ تھی یا کارپوریٹ سیکٹر تھا یا دوسرے ایریاز تھے تو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ فرام کنزیومر بینکنگ میں ڈیسیجن لیا اور ڈیسیجن اب وہ وین وتھ دے لک بیک ان ہینڈ سائٹ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ڈیسیجن بہت آہ, آپ کہہ لیں کہ صحیح تھا اور انہوں نے اس کو پے آف کیا اس کا بی جب انہوں نے شروع کیا تو کمپٹیشن بہت تھا اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا اس کمپٹیشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنا اوورال سٹرکچر تھا اس کو ڈی سینٹرلائزڈ کیا لوگوں کو آ, آ, کہنے کے ریجنل لیول پہ گراؤنڈ لیول پہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ڈائریکٹ ٹچ پوائنٹس کا جو کانسیپٹ ہے کسٹمر کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے وہاں لوگوں کو امپاور کیا لوگوں کو ڈیسیجنس اس حد تک دیے کہ وہ کوئک آپ ڈیسیجن لے کے کسٹمرز کو بہتر سروس پرووائڈ کریں پھر اس میں اسکیل کی بات ہوئی کہ وہ ان کے جو میتھڈز تھے ان کے جو سٹرکچرز تھے ان کے جو سسٹمز تھے وہ آؤٹ تھے اس کے لیے انہوں نے ٹیکنالوجی کی ہیلپ لی اور اس حال سے انہوں نے اسکیل کا آسپیکٹ بھی کیا پھر ان کی کاسٹ آف فنڈز بہت ہائی تھی ان کا جو سورس تھا ظاہر ہے وہ لمیٹڈ تھا ان کو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا تھا کہ کل اگر ہم نے اس ایریا میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ لون کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے جو فنڈز ہیں وہ آپ کو کاسٹ کتنا کر رہے ہیں اس کے اوپر ہی ظاہر ہے آپ نے اپنی انٹر انٹرمیڈیشن کاسٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہی باٹم لائن کے حوالے سے پروفٹیبلٹی جنریٹ کرنی ہے تو یہ جو ایک چیزیں تھیں اس وقت کے چیلنجز تھے جب انہوں نے شروع کیا اور پھر سب سے امپارٹنٹ چیز ہے کہ آرگنائزیشن کو ریٹیل آرگنائزیشن کے طور پہ انہوں نے ری آرگنائز کرنا تھا تو یہ اس وقت کے چیلنجز تھے جو اس بینک نے ایک طرح سے ایکسیپٹ کیے اور پھر آنے والے وقتوں میں یہ دیکھا گیا جو انہوں نے پالیسیز ڈیولپ کی یہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو فور پرونگ آپ کہہ کہ جو اٹیک تھا جس میں ان کا یہ تھا کہ ملٹائی پروڈکٹس آفرنگ کرنی ہے انہوں نے سیلنگ اسٹریٹجی کو ساؤنڈ سیلنگ اسٹریٹجی کو انہوں نے آگے لے کے آنا ہے اور ملٹائی چینل جو ہے اس آفرنگ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آفیشنٹ آپریشن کو کرنا ہے یہ چار کمبینیشن سے جو اس کو ایڈوانٹیج تھی اس بینک کو ان کا ایک برانڈ نیم تھا اس مارکیٹ کے اندر انہوں نے اس اپنے برانڈ کو ٹو دا ایکسٹینٹ میکسمم پاسبل ایکسٹینٹ اس کو انہوں نے اس کو یوز کیا انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اس کو انہوں نے لیوریج کیا اور یہ فور پرانڈ اٹیک کے ساتھ جو انہوں نے پھر الٹیمیٹلی ان کا جو رزلٹ سامنے آئے جو انہوں نے کہا کہ جو ان کا ویژن تھا ان کی اسپریشن تھی کہ پین انڈیا بیسس پہ اوور آل کوئی ایک مختلف مخصوص لوکالٹیز میں نہیں بلکہ اوورال انڈیا میں ان کا جو مارکیٹ لیڈرشپ ان کی ہونی چاہیے وتھ کمپلیٹ رینج آف پروڈکٹس اور پھر الٹیمیٹلی لیڈرشپ ان اسکیل این دا مارکیٹ تو انہوں نے اس چیز کو اپنے اس اس کے ساتھ اچیو کیا اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو انہوں نے جو اپنے تبدیلیاں لے کے آئے جو آپ کے سامنے ہیں کہ ڈور اسٹیپ ڈلیوری اور پوائنٹ آف سیل ڈلیوری یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں کہ کسٹمر کے پاس خود چل کے جاتے ہیں آپ, اپ اپنی آفرنگس اپنے پروڈکٹس کو اس حد تک کنوینینٹ کسٹمر کے لیے بناتے ہیں کہ اس کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ کوئی سا بھی ڈیلیوری چینل ہو چاہے وہ آپ کی برانچ ہو چاہے وہ آپ کا انٹرنیٹ ہو چاہے وہ آپ کا فون بینکنگ ہو انہوں نے انیشیٹو لیا ٹک دا انیشیٹو بائی گوئنگ موونگ فارورڈ اینڈ ویٹنگ دا کسٹمرس ان کے آفس میں ان کے گھر پہ ان کے جو پلیس آف بزنس پہ جا کے تو اس نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ان کی نیا جو وہاں پر کانسیپٹ تھا کہ یہ جو نیا پائرٹ پیراڈائم وہاں آیا کہ بینکر آپ کے پاس خود چل کے آ رہا ہے اپنی آفنگ لے کے آ رہا ہے وچ میڈ لاٹ آف ڈفرینس ٹو دیم ان کے لیے یہ چیز نہیں تھی اور ظاہر ہے جب یہ چیز ہوئی اور پوائنٹ آف سیل کا کانسیپٹ بھی وہی ہے کہ یو آر ناٹ سمپلی ریلائنگ آن یور اون ڈلیوری اینڈ ڈسٹریبیوشن چینلس بلکہ آپ جو ہے پوائنٹ آف سیل کے کانسیپٹ میں کہ وہ آؤٹلیٹس وہ ریٹیل سٹورز یا وہ وینڈرز جو کہ ایکٹیو ہیں ریٹیل مارکیٹ میں کنزیومر بینکنگ سیکٹر کنزیومر سیکٹر میں ان کو لیوریج کریں آپ ان کی اسٹرینتھس کو ان کے ساتھ آپ کمپلیمنٹ کریں تو یہ جو چیزیں تھیں اس نے بھی ان کو بہت ہیلپ کیا اور ان کا جو گروتھ تھا اور ان کا جو سکسس تھا ان کا جو مارکیٹ پینیٹریشن تھی مارکیٹ کی لیڈرشپ تھی وہ ہیلپ ان کو ملی اس میں اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اکانومیز آف سکیل کس طرح اچیو کی یہ اس وقت کی جب بات کمپیر کر رہے ہیں نائنٹین نائنٹی فائیو سے اور ہم ٹو تھاؤزینڈ ایٹ میں کمپیر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک سنگل پروڈکٹ تھا اب یہ پروڈکٹس ملٹیپل پروڈکٹس ہیں اور وہ ایک پورا کمپلیٹ رینج ہے ان کے پاس پھر اس میں آپ دیکھیں کہ برانچز اس کا صرف آٹھ تھیں اب تیرہ سو زیادہ ان کے برانچز ہیں آؤٹلیٹس جو ہیں ان کے ہو چکے ہیں فزیکل برانچز ہیں اے ٹی ایمس اس وقت بالکل نہیں تھیں اب چار ہزار سے اوپر ان کی اے ٹی ایم کے آپ کہہ لیں کہ مشینز اویلیبل ہیں آل اوور دا کنٹری امپلائی بیس بڑھ گئی ہے اب چالیس ہزار سے زیادہ کے امپلائیز ہیں کسٹمر بیس تھرٹی ون ملین کے رینج میں آ گئی ہے اور انٹرنیٹ کسٹمرز بھی ایٹین پوائنٹ تھری ملین تک پہنچ گئے تو یہ جو فگرز ہیں یہ جو فیکٹس ہیں ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اکانومیز آف سکیل اچیو کر لیا ہے اور جب اکانومیز آف اسکیل آپ اچیو کرتے ہیں تو جو اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں آپ کی باٹم لائن پہ وہ بہت واضح ہو جاتے ہیں تو ان فگر سے بھی یہ چیز سامنے آتی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو کس طرح لیوریج کیا ہے اب یوسیج کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کا اپلیکیشن ظاہر ہے پاکستان میں بھی اسی کانٹیکس میں ہونا ہے کہ برانچز جو پہلے یوسیج ان یئر ٹو تھاؤزنڈ تھا وہ ریڈیوس ہو کے صرف 7% پرسینٹ رہ گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک لیکچر میں یہ تھوڑی سی سٹیٹس ایون ڈیولپڈ کنٹریز کی بھی آپ کے ساتھ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں یورپ امریکہ اور جاپان کی وہاں بھی ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ کہ یہ یوسیج جو ہے مختلف ڈیلیوری چینلز کا اس کے اندر بہت ایک ڈراسٹک شفٹ آ رہا ہے اب لوگ برانچز سے دوسرے چینلز کی طرف آ رہے ہیں تو اس شفٹ کو بھی ہم نے پاکستان میں بھی مدنظر رکھنا ہے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم لوگ کہیں جو جو گلوبل ٹرینڈ ہے اس کے حوالے سے کہیں ہم لوگ یہ تو نہیں ہیں کہ پیچھے رہ جائیں اور ساری دنیا آگے نکل جائے ظاہر ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیٹ کا جو یوسیج ہے دو سے اکیس پرسنٹ پر آ گیا ہے اور کال سینٹرز اور موبائل بینکنگ بھی ایک پرسنٹ سے تھرٹی پرسنٹ پہ آ گئی ہے تو یہ بہت سگنیفیکنٹ شفٹ ہے جس کو وہ لوگ فیکٹر ان کر رہے ہیں جس کو وہ اپنے بلٹ ان کر رہے ہیں اور آئندہ کی جو پلاننگ کر رہے ہیں اس کو رکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کا کراس سیل کا کتنا فوکس ہے ان کی جو پروڈکٹ رینج جو آپ کو اوپر کی لائن میں نظر آ رہی ہے دے آر آر نمبر آف پروڈکٹس اور یہ لسٹ ایگزاسٹو نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی پروڈکٹس ہیں پھر اس کو وہ کس طرح کمبائن کر رہے ہیں کہ جو ان کے واک ان کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے پرائیویٹ بینکنگ کسٹمرز ہیں وہ صرف انڈیویجل کسٹمر کے اوپر بیس نہیں کر رہے بلکہ ان کے جو دوسرے سیگمنٹس ہیں جو کارپوریٹ کسٹمرز ہیں جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو بھی ایک طرح سے یہ اپروچ کر کے وہاں پر بھی جو پر اپورچونٹیز ہیں ان کو ان کیش کر رہے ہیں اس میں پھر سیلنگ اکاؤنٹس ہیں جو مختلف اس کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے بڑے بڑے جو این جی اوز ہیں جو ادارے ہیں ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ دیکھیے پھر انہوں نے کسٹمر سروس کو کمپین مینجمنٹ کو اور لائیو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کو جو انہوں نے کمبائن کیا ہے ٹیکنالوجی کو پروڈکٹ کی کراس سیلنگ کو اور ان ایریاز کو جس کے وجہ سے ان کو یہ لیڈرشپ کا اس کا رول مل رہا ہے اور یہ اس کی فل ایڈوانٹیج لے رہے ہیں تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس بینک نے جو اپنی ایک گروتھ پالیسیز پرسو کی جو ان کا ویژن سامنے تھا اس میں کن کن فیکٹرز نے ان کو ہیلپ کیا اور ان کن کن فیکٹرز کو کس ڈائنامکس کو انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کس طرح ان ڈائنیمکس کو انہوں نے اپنے اپلائی کر کے اس اس تک پہنچے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اب یہاں تک یہ نوبت آگئی ہے کہ دے آر سو کانفیڈنٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے اپنی ان کیپیبلٹیز کو ہم نے ان دوسری جو ہم نے ڈیولپ کی ہیں اس کو ہم نے اب انٹرنیشنلی لے کے جانا ہے دے آر لوکنگ بیانڈ انڈیا دے گوئنگ اور ان کا خیال ہے کہ نہ وی گڈ انف ٹو موو ان ٹو اینی کنٹریز ویٹ امریکہ کینیڈا یو کے آسٹریلیا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اب اتنے کیپیبل ہو گئے ہیں کہ ان مارکیٹ کو بھی سرو کر سکتے ہیں دیکھیے یہ بہت انٹرنیشنل اپرچونٹی کے حوالے سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وشول تھنکنگ ہے بٹ نہیں یہ بہت اہم ان کے ویژن کا حصہ ہے اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک لیکچر میں جب یہ ڈسکس کیا تھا جب ہائر اسپریڈ کی بات ہو رہی تھی تو کنزیومر کے جو وہ کمیشن تھا کنزیومر رائٹس کا اس کہ جو فائنینشیل سیکٹر ہے وہ اپنی سروسز کو ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتا کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ کر کے نئے ایونیوز آف اس کے جو ریونیو کے لے کے آئیں گے تو ان کا جو سپریڈ جو اس کے زیادہ ہے اس کے اندر ان کو انسینٹو ہوگا لو کرنے کا تو یہاں پر وہ چیز لنک ہوتی ہے اس سے کہ جب یہ انڈیا کا بینک اپنی سروسز کو ایکسپورٹ کرے گا تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہوں گے سب سے اہم بینیفٹ تو یہی ہوگا کہ وہ اپنی کنٹری کے لیے فورن ایکسچینج ارن کرے گا اور اس کا ایک بہت اہم امپیکٹ اوورال جی ڈی پی گروتھ اوورال کنٹری ریٹنگ کریڈٹ ریٹنگ کے اوپر آتا ہے اور ظاہر ہے جب ان کو ایک ایڈیشنل سورس آف ریونیو ملیں گے انٹرنیشنلی تو اس کا جو بینیفٹ ہوگا ان ٹرمز آف بیٹر پرائسنگ دے کین پاس آن ٹو دیئر لوکل کنزیومر تو جب ان سب چیزوں کو اب آپ اوورال اس میں دیکھیں گے تو ہمیں پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس چیز کو اپنی یہاں کی ستہ اپلائی کرتے ہیں یہ جو فیکٹس اینڈ فگر ہم نے آپ کے ساتھ انڈین بینکنگ کی اور پھر ایک انڈین بینک کے شیئر کیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کا فائدہ ہے کی کیا سگنیفیکنس ہے ہمارے لیے پاکستان کے کانٹیکٹ میں اس لیے کہ اگر یہ آپ کوئی کہہ سکتے ہیں اچھا جی ٹھیک ایسا ہے تو پھر واٹس دا نیکسٹ تھنگ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب اس جو ہم نے تھوڑی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی facts and اس کو ہم میں لے کے اس کو دیکھیں کہ ان ڈیٹیلز کو ان فیکٹس کو ہم پاکستان کے کانٹیکٹ میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا اس سے ایک لرننگ جنریٹ کرنے کے لیے آئیے ہم دوبارہ آپ کو جو ہم نے پہلے لیکچر میں ایک لرننگ پروسیس جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا فائیو سٹیپ کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسری اینالوجی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا کانٹیکسٹ ڈیولپ ہو کہ یہ جو ہم نے انڈین اس کی بات کی ہے اس کا کیا مقصد تھا اور اس کی نہ صرف ایپلیکیشن کے حوالے سے بلکہ اس کی ریلیونس کے حوالے سے اور بلکہ اس میں کیا چیز ہمارے لیے انڈیکیٹرز ہیں پوائنٹرز ہیں کہ ہم اس کو اپنی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس دوسری اینولوجی کے ساتھ اس لرننگ پروسیس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہ جب ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ لرننگ از دی ایکوزیشن آف نالج انڈرسٹینڈنگ اینڈ وزڈم تو یہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آپ کے ساتھ پوٹر کا جو ایک ماڈل تھا وہ ڈسکس کیا تھا اس کا تو وہ انالوجی آپ کے سامنے تھی اس کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو سارے اسٹیپس ہیں اس کو اگر ہم اپلائی کریں تو کس طرح ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہاں آئیے ہم تھوڑا سا ایک دوسرا سمپلر انولوجی لیتے ہیں جو گاڑی کا میٹر ہوتا ہے گاڑی آپ چلا رہے ہوتے ہیں اس کا میٹر ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے اس کی سوئی ہوتی ہے اور وہ سپیڈ کو انڈیکیٹ کرتی ہے زیرو سے لے کے اوپر تک تو یہاں اگر ہم اس اسپیڈو میٹر کی انالوجی کو مد نظر رکھیں اور پہلا جو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ساری figures لیں وہ اس اسپیڈو میٹر کی طرح ہیں ہمارے پاس انڈیا کی ڈیموگرافکس کی اس کی گروتھ کی اس کی جو جو اس کا جو پر کیپٹل انکم تھا اس کی جو سارے اس کے بعد کہہ لیں کہ جو انکم کی جو لوور اور ہائر انکم کی بات ہوئی اس کے بعد پورا جو جی ٹی پی گروتھ میں کانٹریبیوشن کی بات ہوئی اور انڈیا کے جو لیڈنگ بینک کی جو ایک گروتھ پروسیس کا تھا کہ انہوں نے کس طرح شروع کیا انہوں نے کیا کیا کیا ٹیکنالوجی کو اسکیل کو انہوں نے لیوریج کیا اور یہاں تک پہنچے تو یہ جب ہم اپنے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کسی ایکس بینک کی مثال لے لیں کہ ایک ایکس بینک کے سامنے جب یہ فگر آتی ہیں یہ اسٹیٹس آتی ہیں یا یہ فیکٹس آتے ہیں تو ان کو اس میں کیا دیکھنا چاہیے ان کے پاس یہ سارا ڈیٹا موجود ہے تو جب ہم اس ایک بینک کی بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر جو اس کے ڈسیجن میکرز ہیں یا اپنے آپ آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کریں کہ آپ اس گون بینک میں جو پاکستانی انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہا ہے آپ اس کے ون اف دا ڈیسیجن میکرز ہیں پالیسی میکرز ہیں یا آپ ان کی جو کمیٹی ہے یا جو ان کا ایک فورم ہے مینجمنٹ کمیٹی کا جنہوں نے پالیسی ڈیولپ کرنی ہے جنہوں نے اس کا تیار کرنا ہے آپ اس کا ایک حصہ ہیں آپ کے سامنے یہ سٹیٹس ہیں آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود اب آپ نے اس ڈیٹا کو انفارمیشن میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے تو جو مثال دی گئی اسپیڈو میٹر کی کہ جو یوزفل انفارمیشن اس کو آپ نے یوزفل کس طرح بنانا ہے اور اس کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہو واٹ how many یہ سارے سوال ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ بینک ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو اچھا جی کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے پروڈکٹس کون سے ہونے چاہیے آپ نے کون سے سیگمنٹس کو ہٹ کرنا ہے اس سیگمنٹس کے اندر سب سیگمنٹیشن کیا ہوگی آپ کا ڈسٹریبیوشن چینل کیا ہوگا آپ کا اسٹرکچر کیا ہوگا آپ کا سسٹمس کیا ہوں گے یہ جو آپ نے اس ڈیٹا کی بیسس پر جو آپ کے سامنے ہے یا آپ کا اپنا جو پاکستان کا اس کو آپ نے انفارمیشن میں یوزفل انفارمیشن میں کنورٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ جو کچھ سوالات ہیں ان کو ایک طرح سے آنسر کر کے اس حوالے سے اس ڈیٹا کو اس فیکٹس کو ان ڈیٹیلس کو آپ نے یوزفل بنانا ہے اور یہاں جب اسپیڈو میٹر کی مثال لیتے ہیں کہ وہ انفارمیشن آپ کو یہ اسپیڈو دے رہا ہے کہ آپ 120 120 بیس مائل پر یا کلو کے حساب سے چل رہے ہیں پر آور تو یہ ایک صرف انفارمیشن مل رہی ہے اب آپ نے اس حساب سے اپنی اسپیڈ کو چینج کرنا ہے تو یہ آپ کو انفارمیشن یہ نہیں بتا رہی کہ کس طرح چینج کرنا ہے یہ صرف انفارمیشن ہے اور یہاں پر بھی جب ہم اس کو بینکنگ کی سائڈ پہ لاتے ہیں کہ جو ہم نے سارے سوالات کا اگر جواب دیا تو آپ کو جو ڈیٹا کے ساتھ صرف انفارمیشن سامنے آ جائے گی جو کوشچنس آنسر ہوں گے ایک آپ کو انفارمیشن ملے گی تو اب انفارمیشن کو جب آپ نے نالج میں کنورٹ کرنا ہے تو اس میں جو ہاؤ کا کانسیپٹ آ گیا کہ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ ہم نے جب بات کی کہ یہ پروڈکٹس ہونے چاہیے ہونے چاہیے تو اچھا بھئی یہ کیسے ہونے چاہیے اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے وٹ شوڈ بی ڈن ہاؤ شڈ بی ڈن یعنی ہاؤ کا جو سوال ہے یہاں پر ہوگا اور اس میں یہ جو آپ کی اگر اسپیڈو میٹر کے ساتھ اگین اس کو لنک کریں کہ جو ڈرائیونگ نالج ہے وہ آپ کو کار کی اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے بتائے گی کہ آپ نے گیئر شفٹ کرنا ہے آپ نے بریک اپلائی کرنی ہے یا آپ نے گریجولی کرنا ہے تو یہ جو آپ کی نالج ہے جو انسٹرکشنز ہیں آپ کے لیے نو ہاؤ ہے وہ یہاں آپ نے ڈیولپ کرنا ہے اور اگر ہم بینکنگ کی طرف واپس آئیں تو آپ نے اس کے لیے زہر مینولس ڈیولپ کرنے ہیں آپ نے انسٹرکشنز مین بنانے ہیں آپ نے مختلف پروڈکٹس کے فیچر ڈالنے ہیں اس میں کہ وہ پروڈکٹس کے فیچر کیا ہوں گے اگر آٹو لون ہے وہ اگر ہاؤس لون ہے یا پرسنل لون ہے یا کریڈٹ کارڈز ہیں آپ کے لیے مینولس تیار آپ نے کرنے اپنی سٹاف کے لیے سیلز سٹاف کے لیے اس میں انسٹرکشن الگ ہوں گی اس میں کلیکشن سٹاف کے لیے انسٹرکشن الگ ہوں گی تو اس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ نو ہاؤ اور انسٹرکشن جو ہیں اس کے اندر آ جائیں گی تو یہاں پر جہاں ہم نے آپ کو مثال دی انڈین اس کی تو آپ بھی دیکھیں کہ آپ نے کس طرح اس جو آپ کا ڈیٹا تھا اس کو آپ نے انفارمیشن میں کنورٹ کیا آپ اس کے بعد انفارمیشن کو اپنے نالج فارم میں لے کے اب جو نیکسٹ اسٹیج ہے اسی لرننگ پروسیس کا وہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا انڈرسٹینڈنگ میں کوشچن وہی آ جاتا ہے وائی کا وائی وی آر ڈوئنگ اٹ تو یہ ایک بہت پاکستان کے کانٹیکس میں ہے جہاں ہم نے ابھی تک بات کی اس کی کہ جی اچھا لیکن کیا یہ اگر ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اور انڈین ماڈل کو سامنے رکھ کر ہم نے اس اسٹیج تک پہنچے ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ اب ہمارے لیے کیا ہے اس کی کیا اہمیت in the context of Pakistan economy, in the context of growth of our, you can say, well-being of the people, in the growth of the banking industry, in journal, and consumer banking in particular, this is the need. And we will discuss this in this lecture, which is the financial exclusion here, which the state bank gives a lot of importance, that the financial exclusion will be minimized, if we can't eliminate over a period, اس پاپولیشن کا جو ہمارے جو بہت زیادہ میجورٹی آف دا پاپولیشن از ناٹ پارٹ آف دیٹ فائنینشیل سیٹ اپ فائنینشیل سروسز ان کو اس کا حصہ تو یہ وائی یہاں پر آنسر ہوتا ہے کہ ہم یہ کیوں کریں گے سب کچھ تاکہ پاکستان کی جو اس کا میجر پاپولیشن کا سیگمنٹ ہے وہ اس سرکل کے اندر آ جائے اس کے اندر آ جائے تو دیٹس دا وائی کوشچن اور اگر آپ نے جیسے اس مثال میں دیکھا کہ وائی یو آر ڈرائیونگ دیس کار ان دا فرسٹ پلیس Because you are driving your kids to school. This is a why that you get the answer that is why you are taking all these troubles. Why are you in the first place doing this? So this understanding that you develop will give you a perspective that we are going to do this and what is the benefit of the society and what is the benefit of the society. And what is the benefit of the players and benefit of the تو یہاں انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے وائی کوشچن آنسر ہوتا ہے جب اس کا لاسٹ اور آخری اور اس کو آخری ہم یا لاسٹ نہیں کہیں گے بلکہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہے وزڈم کا اب وزڈم کا جو پہلو ہے یہاں یہی آتا ہے کہ جو پرسیوڈ آؤٹ کم ہے اس کے وہ کیا ہیں کیا جب ہم یہ پالیسیز اختیار کر لیں گے کنزیومر بینکنگ کی ہم نے وائی کو بھی آنسر کر لیا تو اس کے بعد کیا یہ ہوگا کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اس کے آؤٹکمس کیا ہوں گے اس کی امپلیکیشنس آج اور آنے والے کل میں کیا ہوں گی اس کی ہماری فیوچر جنریشن پہ کیا اثر پڑے گا اور جو ہمارا چینجنگ ڈیموگرافکس ہے اس کے اندر یہ جو بینکنگ کا جو اگر ہم نے ڈسیزن لیے ہیں اور وائی کوشچنس تک آئے ہیں وہ کہاں فٹ ان ہوتے ہیں تو یہ جب سب چیزوں کو ہم نے وزڈم کو ڈیولپ کرنا ہے کہ اس چیز کی یوزفلنیس کیا ہے اس کی امپلیکیشن کیا ہے ہم نے ایک طرح سے فیوچر میں دیکھنا ہے ہم نے یہاں بات پرڈکشن کی نہیں ہو رہی کہ ہم نے کوئی چیز آف دا کف پرڈکٹ کر دینی ہے لیکن چیز اس چیز کی ہے کہ ہم وہ لیول ڈیولپ کریں के کے بعد وزڈم کا کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ ہم نے جو چیزیں کی ہیں اس کی الٹیمیٹ ویلیو کیا ہے اوبویسلی ویلیو ناٹ ان ٹرمز آف فائنینشیل جس کو کہا جاتا ہے بلکہ اوور آل ایک کے لیے اوور آل کے لیے اوور آل کے لیے تو جہاں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو شروع میں کیا تھا کہ جو کنزیومر بینکنگ کی اسٹڈی جو ہے یونٹ سیلف ہم آئسولیشن میں نہیں کر رہے وی آر پارٹ آف اے ڈائنیمک سوسائٹی ڈائنیمک کلچر ڈائنیمک پاپولیشن اور ہم نے اسٹڈی کو اسی حوالے سے ود ان دیٹ کرنا ہے اور ہم نے مخصوص اپنے آپ کو باؤنڈری کے اندر محدود نہیں کرنا تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں اور اسپیڈومیٹر کی اینالوجی کے سامنے جگہ آپ کے سامنے دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ گاڑی کو ریکلسلی ڈرائیو کر رہے ہوں گے یہ اس انولوجی کے ساتھ مثال ہے تو یہ آپ کے جو بچے ہیں جو اگر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ غلط میسج جائے گا کہ کل کو وہ گاڑی ڈرائیو بھی اسی طرح کریں گے جس طرح آپ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ہاں کا ایک سوسائٹی کا بہت کامن فنومنا ہے کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کو ایک طرح سے فالو کرتے ہیں ان کے ایکشنز کو دیکھتے ہیں ان کے ایکٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو اس انولوجی کے حوالے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا وزڈم کا لیول کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور ہم نے الٹیمیٹلی مخصوص اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو نیرو ڈاؤن کریں اپنے بینکنگ کنزیومر بینکنگ کے ایریا کو تو ہم نے اس کو کہاں لے کے جانا ہے تو اب یہ جو ہم نے سارا ایکسرسائز کی ہم نے آپ کو یہ انڈین لینڈسکیپ کا نہ صرف نالج کے حوالے سے یا انفارمیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئرنگ کی بلکہ ہم نے آپ کو اس کے بعد ایک مخصوص بینک کی پالیسیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تو یہ اب ایک انڈیکیشن ہے اس بینک کے لیے جو ایک اسپائر کر رہا ہے یا ایون آپ کے لیے جو کل کو ایک انشاءاللہ ایک ایکٹو پریکٹیکل لائف میں اس کا حصہ بنیں گے کہ یہ چیزیں آپ کو کس حد تک ہیلپ کریں گی اپنا پروفیشن کو ڈیولپ کرنے میں اور آگے بڑھنے میں اس کے بعد جو ہمارا اب نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ظاہر ہے اتنی ہی اہمیت کا عالم حامل ہے لیکن وہ بہت برادر کانٹیکس میں ہوگا ابھی ہم نے جو آپ کے ساتھ بات کی ایک مخصوص آآ آآ آپ کہہ لیں گے مارکیٹ کی بات کی ایک مخصوص ادارے کی بات کی اب ہم جو جائیں گے اس کا کانٹیکس گلوبل ہے تو انشاءاللہ اس میں جو آپ دیکھیں گے اور اس کا بہت گہرا ربط ہے گہرا تعلق ہے ہمارے اوورال اس سے اور جب ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ اس کا ریلیونس مقصد کیا ہے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ